مرانا مختار موردن کو حضرت اللہ طا بنیالی سے مختلف و بیانوں ایم بی موضوعان پارا زمن دکان پتہ سا تئی اشاوتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان قلازان اس مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو باتیں غیب ہیں کسی کی موت کی جگہ جاننا اور بتا دینا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیب کا علم ہے جبکہ قرآن پاک نے سورت لکمان میں اس بات کو ذکر کیا ہے وما تدری نفسن بے ای ارزن تموت کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا حضرت عباس کو اس بات کی اطلاع دینا کہ ت نے اپنی بیوی سے کیا کلام کی اور آنے والے بندے کو یہ کہنا کہ تون نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے فلاں بندے سے مل کے یہ مشورہ کیا بظاہر ان باتوں سے یوں لگتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم ہے آپ جانتے ہیں کل کی بات بھی جانتے ہیں مرنے کی جگہ بھی جانتے ہیں اور ہمارے کچھ دوست ان واقعات کو بیان کر کے لوگوں کو کہتے بھی ہیں کہ دیکھو جی نبی پاک یہ سب کچھ بتا رہے ہیں اور فلاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے ہیں یہ سب کچھ تو جان رہے ہیں تو میں نے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتایا پہلے خطبے میں کہ موجے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور کام کرنے والی ذات ہو اس میں پیغمبر کا اپنا اختیار نہیں ہوتا اور یہ سب موجزے ہیں کسی کی موت کی جگہ بتانا کسی مخفی بات کی اطلاع دینا دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے علم غیب اور ایک ہے اطلاع علل غیب علم غیب بالکل الگ چیز ہے اور اطلاع علل غیب بالکل کسی ایک جگہ کی کسی ایک بندے کی موت کی جگہ کا جاننا دو بندوں کی مرنے کی جگہ کا پتہ چل جانا کل کی کوئی ایک خبر دو خبر تین خبریں چار خبریں دینا ایک دو تین چار بیس تیس سو پچاس ہزار بندے کو مخفی جگہ پہ ہونے والے مشورے کے متعلق بتا دینا ذہن میں رکھیے اسے علم غیب نہیں کہتے اس کا نام ہے اطلاع علل کہ یہ غیب کی خبر پر پیغمبر ولی پیر نیک آدمی اس کو اللہ کیا دے رہا ہے متلے کر رہا ہے نبی ہے تو وہ اس کا موجزہ ہے ولی ہے تو وہ اس کی کرامت ایک چیز کا ایک غیب کا دو غیب کا سو غیب کا ہزار غیب کا سب سے زیادہ غائب کی خبروں پر اللہ نے اطلاع دی ہے آمنا کے لال کو صلی اللہ علیہ وسلم منافقین مخفی جگہوں پہ بیٹھ کے مشرے کرتے ہیں صبح جا کے یوں کریں گے یوں کہیں گے یوں کہیں گے ان کے آنے سے پہلے اللہ اپنے نبی کو بتاتا ہے اطلاع الغیب اور وہ جب آتے ہیں تو نبی پاک کہتے ہیں اچھا رات فلا جگہ پہ بیٹھ کے تم نے یہ کچھ کہا ہے یہ ہے اطلاع الغیب یہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں بات اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے پھر آپ کو اس مسئلے میں ورغلا کو نہیں سکتی دھوکے میں کوئی مبتلا نہیں کر سکتا قیامت کی خبریں نبی پاک نے دیں پندرہویں صدی تو اب جاری ہیں اس کے بعد خدا معلوم کتنی سدیاں اور گزرنی ہیں قیامت تک لیکن نبی پاک نے اطلاعیں دی قیامت سے پہلے یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا آپ نے خیبر کے میدان میں کہا تھا کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح کرے گا خیر تو ہے آپ نے حضرت حسن جو ابھی بچے ہیں ان کو گود میں اٹھا کے کہا ہاضا ان نبنی حاضا سید یہ میرا بیٹا حسن سردار بیٹا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان سلو کروا سن اکتالیس ہجری میں اس پیشنگوئی کے تقریباً پینتیس یا اڑتیس سال بعد جو میرے نبی نے کہا تھا وہ ہو کے رہا حضرت حسن سبب بن گئے حضرت معاویہ اور حضرت علی کی فوجوں کے درمیان سلو کروانے کے کسی ایک بندے کے مرنے کی اطلاع دو بندوں کے مرنے کی جگہ کل یوں ہوگا فلاں کام یوں ہو جائے گا اس کو علم غیب نہیں کہتے اس کو کیا کہتے ہیں اطلاع اس کو بھی قرآن نے بیان کیے کمال تو یہ ہے. میں ابھی ذکر کروں گا انشاءاللہ اس کا قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا پھر ایک دفعہ سمجھئے گا کل کی ایک خبر دو خبریں دس خبریں پچاس خبریں سو خبریں ہزار خبریں آنے والی سو خبریں ہزار خبریں کسی کو اللہ بتا دے اور وہ بندہ آگے ذکر کرے اس کو علم غیب نہیں کہتے اس کا نام علم غیب نہیں ہے علم غیب نام ہے اس چیز کا کہ ذرے سے لے کے آفتاب تک اور قطرے سے لے کے سمندر تک اور حشرات العرض سے لے کر حام عرش ملائکہ تک اور تہ سرا سے لے کے سریا تک ماضی حال مستقبل دن رات اس دنیا میں ریگستان کتنے ہیں ریگستان میں ریت کے ذرے کتنے ہیں کائنات میں جنگل کتنے ہیں جنگل میں درخت کتنے ہیں درختوں پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں یہ درخت کب لگایا کس نے لگایا کتنی مدت میں یہ پڑا کائنات میں گھاس کے تنکے کتنے ہیں آسمان کے تارے کتنے ہیں سمندر میں پانی کے قطرے کتنے ہیں اس کائنات میں انسان کتنے ہیں حیوان کتنے ہیں جنات کتنے ہیں ملائکہ کتنے ہیں درندے کتنے ہیں پرندے کتنے ہیں چرندے کتنے ہیں حشرات الارض کتنے ہیں کیڑے کتنے ہیں مکوڑے کتنے ہیں مکھیاں کتنی ہیں مچھر کتنے ہیں کس کس مکھھی کے رشتے دار کہاں کہاں رہتے ہیں یہ کب پیدا ہوئی کس اس کے ساتھ اس کے کتنے بھائی پیدا ہوئے کتنی بہنیں پیدا ہوئی اس کی ماں کون ہے اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون ہے اس کی خالائیں کتنی ہیں اس کے مامو کتنے ہیں اس کے چچا کتنے ہیں اس دنیا میں انسان کتنے ہیں انسان کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں اس دنیا میں درخت کتنے ہیں درختوں پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں اس دنیا میں اگنے والے گھاس کے تنکے کتنے ہیں پھول کتنے ہیں پھولوں پہ لگنے والی پتیاں کتنی ہیں اس کو کہتے ہیں علم غیب اور یہ خاصہ ہے کس کا ان میں سے کسی ایک درخت کا اللہ کسی کو بتا دے دو درختوں کا بتا دے ایک بندے کا بتا دے دو بندوں کا بتا دے ایک بندے کے مرنے کی جگہ بتا دے دو بندوں کے مرنے کی جگہ بتا دے یہ علم غیب نہیں ہے اس کا نام کیا ہے آیا ذہن میں کہ کون آیا یہ ہے خاصا اللہ کا ہر ایک کی حالت کو جاننا ماضی حال مستقبل دنیا آخرت جنت جہنم انسان کتنے ہیں بولنے والے کتنے ہیں کس کس نے کس, کیا کیا کلام کیے ہیں آہستہ بولے تب زور سے بولے تب رات کو چھپے تب دن کو پھرے تب تہ خانوں میں چلا جائے تب وسوسے پالے تب رات اس کے دل میں آئیں تب اللہ فرماتی ہیں جو راز دل میں آ گئے اس کو بھی جانتا ہوں اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آئے میں اس کو بھی جانتا ہوں یہ <سؤال> ہے علم غیب دھڑکنے جاننا کالی رات ہو کالے رنگ کا پتھر ہو اوپر کالے رنگ کی چیمٹی ہو فضا میں بادل ہوں اس کے پاؤں کی آہٹ کو اس طرح سنتا ہے جس طرح ہم ایک دوسرے کی آواز کو سنتے ہیں یہ ہے علم غیب سمی ہونا لے کلے دعا علیم ہونا لے کلے حال ہر ایک کی حالت کو جاننا ہر ایک کی حالت کو دیکھنا ہر ایک کی آواز کو سننا ہر ایک, سننا, ہر ایک کے تفکرات سے وسوسوں سے خیالات سے واقف ہونا باخبر ہونا ماضی حال مستقبل دنیا آخرت قیامت جنت جہنم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی پتہ کسی درخت سے نہیں ٹوٹتا پت جھڑ کے موسم میں کتنے پتے ٹوٹتے ہیں اور اللہ نے کوئی صرف پاکستان کی بات کی ہے یا مکے کی بات کی ہے یا مدینے کی بات کی ہے اللہ نے فرمایا زمین پر جس میں افریقہ کے جنگلات ہیں پتہ نہیں جنگل کتنے ہیں ان جنگلوں میں درخت کتنے ہیں اللہ نے فرمایا اس پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں ان درختوں سے کوئی پتہ ٹہنی سے گر کر نیچے نہیں آتا لیکن میں اس کو جانتا ہوں یہ کب ٹوٹا ہے ٹوٹ کے کہاں گرا ہے ہوا نے اس کو اٹھایا ہے تو کس جگہ جا کے پھینکا ہے کس نہر میں کس سمندر میں کس دریا میں کس ندی میں پانی اس کو کتنی دیر بہا کے لے گیا پھر پانی نے اس کو ساحل پہ کب ڈالا پھر اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے پھر کتنے ذرات میں تقسیم ہوا کسی جلانے والے نے اس کو اٹھا لیا پھر اس کو اس نے چولہے میں جھونک دیا چولہے میں اس کی راک بن گئی راک اڑ کے کہاں پہنچی وہ جو پتے کا مکمل اور کلی علم ہے وہ میرے پاس ہے اس کو کہتے ہیں علم غیب یہ خاصا کس کا ہے اللہ کا ہے قرآن نے اس کو بیان کیا ذرا دیکھیے گا سورت راد میں اللہ نے اسے بیان کیا باقی بہت ساری صورتوں میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے میں صرف ایک سورت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں سورت لکمان میں بیان کیا سورت نمل میں بیان کیا بہت ساری صورتوں میں اللہ نے اسے بیان کیا اور آج ہمارے درس کا بھی موضوع یہی ہے وہاں میں ذکر کروں گا کہ کس کس جگہ پہ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا لیکن فی الحال میں آج تو اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن تھوڑی سی بس ایک آپ کو جھلک دکھانا چاہتا ہوں سورت کا نام سورت راد ہے تیرواں پارا ہے اور آیت نمبر ہے آٹھ سنیے گا ذرا اللہ اپنے علم کو بیان کرنے لگے ہیں اللہ ہو ما لمو ماتح انسا وما انسا وماتغیز وما وماتزدادو اللہ ہو جزاک اللہ کرو میں نا اللہ ہو اللہ جانتا ہے ما ملو کلو انسا جو پیٹ میں اٹھاتی ہے ہر مادہ صرف انسان نہیں صرف جنات نہیں ہر مادہ جو پیٹ میں اٹھاتی ہے اس کا کلی اور مکمل علم اللہ کے پاس ہے وما تغیز الرحام وما تزداد اور جو سکڑتے ہیں پیٹ اور جو زیادہ کرتے ہیں مختلف میں نے کیے مفسرین نے پیٹ کا سکڑنا پیٹ کا زیادہ ہونا یعنی جانتا ہوں مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اور پھر یہ بھی جانتا ہوں کہ حمل کو مدت کتنی گزری کتنی مدت حمل کو گزر گئی ہیں یہ جانتا ہوں یا میں نہ کیا جانتا ہوں رحم میں کیا ہے پھر یہ بھی جانتا ہوں ایک ہے یا دو تھوڑے بچے ہیں اندر یا زیادہ بچے ہیں جو سکڑتے ہیں پیٹ اور جو زیادہ کرتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں وہ کلو شعی ان مقدار اور ہر چیز کا ہمارے پاس تو ایک اندازہ ہے اندازے سے اتارتے ہیں اولاد دیتے ہیں اندازے سے مادا کے پیٹ میں بچے رکھتے ہیں اندازے سے سردیوں کا موسم رکھتے ہیں اندازے سے پھر گرمیاں لے آتے ہیں اس کا اندازہ مقرر کرتے ہیں یوں نہیں ہے کہ بادل لائیں اور ان کا منہ کھول دیں نانا بارش برساتے ہیں اندازے سے جتنی ضرورت ہوتی ہیں ہر چیز کا اندازہ میرے پاس ہے عالم ملغیبے جاننے والا ہے چھپی چیز کا وشاہد اور ظاہر چیز کا کیا مطلب ہے اللہ سے چھپی ہوئی چیز کیا ہے جس کو وہ جانتا ہے ہمارے دوست یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں دیکھیں جی اللہ عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے اللہ سے تو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں پھر وہ غائب کا عالم کیسے ہوا دھوکہ دیتے ہیں یہاں میں نہ یاد رکھ لیں ال... آلم الغیب جاننے والا ہے چھپی چیز کا اور سامنے والی چیز کا کیا مطلب اے من الناس اے غابہ من الناس مطلب یہ ہے او لوگوں جو چیز تم سے چھپی ہوئی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور جو تمہارے سامنے ہے میں غیب ہے نسبت کس کی نسبت سے مخلوق کی نسبت سے ورنہ اللہ سے کیا چیز غائب ہے اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں جو چیز تم سے غائب ہے جو چیز تم سے چھپی ہوئی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور جو چیز تمہارے سامنے ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں الکبیر المتعال بڑا ہے و بالا ہے اس کی شانیں بڑی اونچی ہیں سواؤ منکم من اسرل کو ومن جہرا بھی برابر ہے سواؤ برابر ہے منکم تم میں سے من اصرل کولا جو چپ کے سے کرے بات آہستہ کرے بات دل میں کرے بات برابر ہے اس اللہ پر تم میں سے جو چپ کے کرے چھپ کے کرے بات چپکے سے کرے بات بمن جاہر بھی اور جو بات کیا کرے زور سے کرے کوئی چلہ کے بولے کوئی آہستہ بولے کوئی زور سے بولے کوئی آہستہ بولے رب پر سب کچھ کیا ہے برابر ہیں وہ من ہوا مستقف بل لائی لیں جو آدمی چھپنے والا ہے رات میں وہ سارے بم بن نہ اور چلنے والا ہے دن میں گلیوں بازاروں کے اندر جو بندہ رات کو چھپ چھپ کے رہتا ہے اور جو آدمی دن کے اندر بازاروں میں اور گلیوں میں چلتا پھرتا ہے رب کے لیے یہ دونوں کیا ہیں اس آیت نے بتایا علم غیب اس کو کہتے ہیں ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے وہ میں جانتا ہوں زمین کے اندر جو چیز داخل ہوتی ہیں وہ میں جانتا ہوں زمین سے جو چیز باہر نکلتی ہیں وہ میں جانتا ہوں آسمان کی طرف جو چیزیں چڑھتی ہیں وہ میں جانتا ہوں آسمان سے جو کچھ اترتا ہے وہ میں جانتا ہوں مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اس کو میں جانتا ہوں غیب کا علم ظاہر کا علم سارے علوم ہیں تو کس کے پاس ہیں ان میں سے اگر اللہ کسی ایک دو چار سو ہزار باتوں کی اپنے نبی کو اطلاع دے دے اس کو علم غیب نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں اطلاع علل سورت آل عمران میں اس کو بیان کیا چلو اس کا مفہوم بھی آپ کو سمجھاؤں سورت آل عمران میں نمبر ہے ایک سو انسی چوتھا پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورت آل امران اور آیت نمبر ہے ایک سو انسی ایک سات نو وما کان اللہ کم الگ بالکل وہی لفظ آ رہے ہیں جو میں نے اپنی تکیری میں استعمال کیے ہیں میں نے کیا کہا ایک ہوتا ہے علم غیب اور ایک ہوتا ہے اطلاح ال سنیے گا ماں کان اللہ اللہ ایسا تو نہیں کرتا ماکان اللہ اللہ ایسا تو نہیں کرتا لے یوت لیا کوم کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے دے تمہیں کیوں اطلاع دے اللہ ایسا تو نہیں کرتا کہ تمیں غیب پر مطلع کرے اطلاع دے دے نہیں بلا اللہ یجتبی من رسلی من میشا لیکن اللہ غیب پر اطلاع دینے کے لیے اپنے نبیوں کو چنا کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو وہی کے ذریعے کیا دیتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ تم سب کی طرف وحی اتار دے اللہ پچھلی ایت میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر مفہوم زیادہ سمجھ آئے گا ما کان اللہ ہو لزر المو نینا الاما ان تم آل ہتھا یمیز الخبیسا کیا بیان ہو رہا ہے جنگ اوت کا پیچھے واقعہ کیا بیان ہو رہا ہے جنگ اوت کا جنگ اوت کون سی جنگ تھی جس میں عبداللہ اللہ ابن ابئی تین سو ساتھیوں کو لے کے نکل گیا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور مصیبتیں آئیں دکھ آئے تکلیف آئی شہادتیں ہوئیں خون بہے پریشانیاں آئیں دکھ آئے مصیبتیں آئیں تھکاوٹ ہوئی مومنوں کے دلوں میں بات آئی اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں ہم نے بھی تو طیب اور خبیص کو الگ الگ کرنا تھا کیسے کرتے اگر یہ جی آزمائشیں نہ آتی مصیبتیں نہ آتی دکھ نہ آتے کیسے پتہ چلتا کہ ابو سفیان کون ہے اور ابو بکر کون ہے ہم نے نہیں بتانا تھا کہ عبداللہ ابن ابئی کون ہے ابو بکر کون ہے منافق کون ہے مومن کون ہے یہ تمیز تب ہو سکتی تھی جب آزمائشیں آتی مومن تو اس میں کھڑے کے کھرے رہتے اور منافق جو ہے ان کے پردے کیا ہو جاتے ظاہر ہو جاتے اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ ایسا تو نہیں ہے لی یزر علامان تم آ لے ہی کہ وہ مومنوں کو چھوڑے رکھے اسی حالت پر جس حالت پہ تم ہو بس چھوڑ دے اللہ کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیے کلمہ تو عبداللہ ابن عبی وہی نے بھی پڑھا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں تو اللہ ایسا تو نہیں ہے نا اس حالت پہ تمہیں چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے نہیں نہیں حتا یمیز الخبی من تیے یہاں تک کہ اللہ جدا کر دے گا اتیب پاک بندے کو من الخبیث منت ات... جدا کر دے گا خبیث بندے کو منت طیب کس سے ہم تو الگ الگ کریں گے ہم تو الگ الگ کریں گے آزمائشیں آئیں گی دکھ آئیں گے تکلیفیں آئیں گی پھر جب منافق بہانے بنائیں گے تو ہم اپنے نبی کو اطلاعیں دیں گے ہم اپنے نبی کو اطلاعیں دیں گے کہ میرے پیغمبر یہ یہ منافق ہیں یہ یہ بے ایمان ہیں ہم کھڑے کھوٹے کو الگ کرنا چاہتے ہیں یہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ غیر کی خبروں پر تمہیں اطلاع دینے لگے تم پر کوئی وہی آتی ہے نہیں غیر کی خبروں پر اطلاع کے لیے اللہ چنتا ہے اپنے نبیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ غیب کی خبروں پہ کیا دیتا ہے اطلاعیں دیتا ہے بتاتا ہے لیکن علم غیب یہ خاصا نبی کا نہیں ہے علم غیب خاصا فرشتوں کا نہیں ہے علم غیب خاصا جنات کا نہیں ہے علم غیب خاصا, ہے،, علم غیب خاصا ہے کس کا اللہ کے سوا کوئی عالم ہے ہر ہر چیز کو جاننا ہر وقت جاننا ہر ایک کے حالات کو جاننا یہ مخلوق کی صفت نہیں ہے یہ خالق کی صفت درس پیش ان شاء آج اسی قسم کی ایکد سورت یونس میں آئے گی انشاءاللہ اللہ اس پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور اس کی تفصیل کروں گا میں کہ اللہ تعالی کا علم غیب جو ہے اس کی کتنی وسعت ہے اور قرآن پاک کی آپ کو آئے بتاؤں گا انشاءاللہ آگے چلیے جی ذرا بدر کے میدان میں ہم نے بہت دیر لگا دی میں چاہتا ہوں کہ آج اسے اختتام تک پہنچائیں جب بدر کا مارکا ہو گیا مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کفار شکست کھا گئے تو آپ کے علم میں ہے کہ ستر کافر مارے گئے یہ کون ہے ابو جان یہ کون ہے امیہ اطبا شہبا سنادید قریش بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سردار نبی پاک نے تین دن کے بعد ان تمام لاشوں کو کسیٹ کے بدر کے ایک کنویں میں ڈالا میرا خیال ہے کہ یہ بھی میرے نبی کی رحمت کا تقاضا تھا کہ یوں ہی چیلیں کھاتی پھریں کتے بھبوڑتے پھریں ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے اور اوپر سے پتھر پھینک دیے جائیں اور مٹی ڈال دی جائے یہ بھی غالباً میرے نبی کی رحمت کا تقاضا ڈالے گئے کنویں کنویں میں سارے ستر کے ستر مشرقین بخاری کی حدیث ہیں مسلم میں بھی ہے مسند احمد میں بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ اس کنویں کی منڈیر پہ آئے اور منڈیر پہ آ کے آپ نے ایک ایک کافر کو نام لے کے بلایا او ابو جال امیہ او شہبا او اتبا ایک نام لے کے خطاب کر کے آپ نے فرمایا انا قد وجد نہ ماں واد رب جو وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا ہم نے تو وہ وعدہ سچا پا لیا جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا, کیا تم نے بھی اسے سچا پایا ہل بجت تم ما وعد رب حقا ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا یا نہیں نبی پاک نے یہ خطاب کیا ان کو مشرقین کی میتوں کو وہ جو کنویں میں ڈالے گئے جب آپ نے یہ خطاب کیا تو حضرت عمر سب سے پہلے بولے فکال عمر کئی فات اج سادن لا ارواہ یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے کیسے کلام کر رہے ہیں لا ارواہ حافیہ جو جن, جن میں ان کی روحیں موجود نہیں ہیں آپ ان سے کیسے کلام کر رہے ہیں کیا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ان کا لات اس <الْمَوْتَى> میں یہ کس نے کہا بولو ذرا کس نے کہا کیا قرآن نے نہیں کہا ان کا لات اس میں المؤتا بمانتا بے مسم <الْقُبُور> اور ایک روایت میں آیا کالا ناسم من اسابی بہت سارے صحابہ بولے ایک روایت میں آیا صرف حضرت عمر بولے ایک روایت میں آیا بہت سارے صحابہ بولے اور صحابہ نے بول کے کہا کئی نادیہم یا رسول اللہ کہتا ہے ان لا اس یہ بات یہی ختم کر کے پھر آگے بڑھوں تاکہ گڑ مڑ نہ ہو جائے بات توجہ چاہوں گا آپ کی جب نبی باغ نے کلام کی مردوں سے اور وہ بھی کافر تو حضرت عمر بولے اور ایک روایت میں آیا کہ دوسرے صحابہ بھی بولے اور انہوں نے اپنے بولنے پر قرآن کی آئت بھی پیش کی اس بولنے سے ثابت ہوا کہ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ مردے جو ہیں وہ دنیا والوں کی کلام کو نہیں سنتے اگر ان کا خیال یہ ہوتا کہ وہ سنتے ہیں تو صحابہ یہ سوال کبھی نہ کرتے حضرت عمر کا سوال کرنا صحابہ کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ مرنے والے دنیا والوں کی کلام کو سنو نہیں اور حضرت عمر نے جو ایت پیش کی یہ ایت مکے میں اتری تھی مکے میں اور کھڑے ہیں بدر میں ایت کہاں اتری تھی مکے میں اور یہ کھڑے ہیں بدر میں بدر میں حضرت عمر کو یہ تفسیر کس نے پڑھائی تھی کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے کس نے پڑھائی تھی یہ تفسیر بولو تو آپ فیصلہ کریں حضرت عمر جب یہ ایت پیش کر رہے ہیں تو حضرت عمر کو کس نے بتایا تھا اس ایت کا یہ مفہوم ظاہر بات ہے امام المبیا نے حضرت عمر نے یہ تفسیر پڑی ہوگی نبی پاک سے تبھی تو حضرت عمر اس آیت کو پیش کر رہے ہیں آگے سے نبی پاک یہ نہیں کہتے عمر اس عت د مطلب نہیں جو تو نے سمجھا ہے نہیں اس کا اور مطلب ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے مردے سنتے ہیں نہیں کہا میرے نبی کے جملے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں کہتے ہیں انہم ہم لا یسما ما ماں لهم ذرا کلام دیکھیے میرے نبی کی جس میں میرے نبی نے کتنی قیدیں لائیں کتنی شرطیں عائد کی آپ نے فرمایا انہم بے شک یہ بے شک یہ سارے سارے مردے نہیں بے شک یہ الانہ اب الانہ اب ہر وقت نہیں ماں اکول الحم صرف وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں ہر بات کتنی شرطیں لگائی میرے نبی نے تین قیدیں لگائی میرے نبی نے صرف یہ مردے سارے مردے نہیں صرف میری بات ہر ایک کی بات نہیں الان صرف اب ہر وقت نہیں یہ اب میری بات کو سنتے ہیں یہ نبی پاک نے کہہ دیا ہمارے دوست حدیث کو بیان کرتے ہیں مہربان اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی نبی پاگ نے نہیں کہا وہ سنتے ہیں میں نے کہا اتنی جلدی نہ کیجیے ذرا حدیث کو آگے تھوڑا سا چلائیں یہی حدیث حضرت آشا کے پاس جب گئی ہے تو ہماری ماں نے اس کا کیا معنی کیا ہے ماں کے اعتبار کریے نا یہی حدیث یہاں ختم نہ کرو نا اس کو ذرا آگے چلائیں نا بخاری آگے بھی تو ذکر کرتا ہے کسی نے حضرت آشا کو جا کے بتایا رضی اللہ تعالی اور آشا کا علم سبحان اللہ. آشا کا تفقو سبحان اللہ. آشا کی ذہانت جس کے دروازے پہ فاروق اعظم جیسا ابکری انسان دستک دے کے مسئلے پوچھتا ہے قرآن کی ایتیں پڑھ پڑھ کے صحابہ کے مختلف مسلک کی تردید کر دیتی ہیں ابن عمر نے صحیح نہیں کہا صحیح وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور میرے پاس قرآن کی دلیل ہے مزا نا حضرت آشا کو کسی نے جا کے کہا آج, آج بڑی عجیب بات ہوئی آج سارا واقعہ جب سنایا یوں یوں بات ہوئی یوں یوں پوچھا گیا آپ نے فرمایا سنتے ہیں حضرت آشا جواب میں کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی پاک یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ قرآن کہتا ہے ان کا لا تس میں میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا نہیں سکتا میرے نبی قرآن کے خلاف کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن کہتا ہے تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور تم کہتے ہو کہ نبی یہ نے فرمایا کہ وہ سن رہے ہیں نہیں تمہیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے قرآن اپنی جگہ پہ رکھیں گے قرآن کی آیت اپنی جگہ پہ رکھیں گے میری ماں نے کہا تمہیں غلطی لگی ہے نبی پاک نے یہ لفظ کہے ہی نہیں سننے والے لفظ نبی پاک نے نہیں کہے ماں جی پھر کیا کہیں ام مومنین کہتی ہیں یسمعون کے لفظ ہیں ہی نہیں لفظ ہیں یا کے یسمعون نہیں بلکہ یعلمون یہ بخاری ہیں وہی حدیش ہے جو حضرات پڑھتے رہتے ہیں اور اس سے مردوں کا سننا ثابت کرتے ہیں اس حدیث کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں میری ماں کہتی ہیں یسمعون ہے ہی نہیں بلکہ لفظ کیا ہے یا سما بمینا علم سما کا مینا میری ماں نے کیا کیا علم سننا ب جاننا سننے کی تعویل کی میری ماں نے جاننے سے میری ماں نے کہا اوے لوگو اے صحابہ نبی پاک نے یہ کہا ہے کہ یہ مشرق اور کافر جس جہان میں پہنچ گئے ہیں وہاں پہنچ کر انہوں نے چنگی طرح پتہ لگ گیا کہ محمد سچا نبی تھا اٹھائیے بخاری میری ماں نے یہ میں نہ کیا اور میں تو اپنی ماں کا ہلا لی بیٹا ہوں جو میری ماں نے مینا کیا ہے میں تو اس پر سرے تسلیم خم کرتا ہوں میری ماں نے قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھا اور حدیث میں کیا کر دی تعویل تعویل حدیث میں کیا کر دی تعویل تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث کا ایسا مینا کر دو قرآن بھی اپنی جگہ پہ رہ جائے اور حدیث بھی صحیح ہو جائے واہ میری آج, میری ماں تیرے تفقوں پہ قربان جاؤں قرآن اپنی جگہ پہ رکھا اور نبی پاک کے فرمان کا کتنا خوبصورت مانا کیا میری ماں کہتی ہیں یا لمون نہیں یسمعون نہیں یا لمون سننا نہیں بولو سننا نہیں جاننا آئیے بات تو یہ بڑی عجیب ہے مسلوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا مردوں کا سننا یہ بھی کوئی مسلوں میں مسئلہ ہے یار میں بندہ کہے مردے سنتے ہیں مردے بھاگتے ہیں مزاق بن جائے مردے چائے پیتے ہیں مزاق بن جائے مردے تاش کھیلتے ہیں مزاق بن جائے اور مردے سنتے ہیں یہ عقیدہ بن جائے لا کتا ادھر مردا کہتے ہیں ادھر کیا کہا مردہ ادھر کیا کہا مسلوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جن کو علماء نے حکیم الامت کا خطاب دیا اور واقعی وہ حکیم الامت ہیں باس جگہوں پہ وہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں نا اس کی حکمت جب بیان کرتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا دنگ ہو جاتا ہے بندہ واہ کتنا علم ہے مثلا پکی قبریں بنانے سے کیوں منع کی شریعت نے کیوں منع کیا کہ پختہ قبر نہیں ہونی چاہیے قبر کچی ہو اور اس کی اونچائی ایک بالشتو تو نو انچ اس سے اونچی نہ ہو یہ شریعت کا حکم ہے نبی پاک نے منع کیا چونا گچ قبر بنانے سے حکیم الامت کہتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے اگر پکی قبریں بننے لگ جائیں تو وہ تو محفوظ ہو جائیں تو جب پکی قبریں محفوظ ہو جائیں گی تو کچھ صدیوں کے بعد پھر قبریں قبریں نظر آئیں گی اور کچی جو ہوگی وہ مٹ جاتی ہیں دوسری بن جاتی ہے پھر تیسری بن جاتی ہے پھر اب آپ کا قبرستان ہے یہ سرگودے کا قبرستان ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک کے قبر دادا مردے دفن وہ گور کن جو ہیں وہ ایک کھودی دوسرا دفن تیسرا دفن تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر بننے لگ جائیں پکی تو وہ مٹے نہیں تو وہ مٹے نہیں تو پھر نئی قبروں کے لیے جگہ نہ ہو تو پھر زمین تو قبروں سے بھر جائے تو ہماری شریعت نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا کہ قبر پکی نہیں ہونی چاہیے قبر کیا ہونی چاہیے سچی ہونی چاہیے اور اس کی دوسری وجہ ایک اور بھی ہے جو میرے ذہن میں شاید کہیں پڑی تھی کہ آگ کی پکی ہوئی چیز آگ سے پکی ہوئی چیز اپنی میت کے قریب لے جانا اچھی فال نہیں اینٹ بھٹے کی ہے آگ کی پکی ہوئی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری جو میت اور مردہ ہے اللہ اس کو آگ سے کیا کرے بچا تھی آگ کی پکی ہوئی شاہ دے کول تلن لگے ہوئے ہو بری فال ہے آگ کی پکی ہوئی چیز لے جانا اس لیے بھی شریعت نے کہا کہ قبر کیا ہونی چاہیے کچی ہونی چاہیے یہ جبوں کبوں کا یہ بیس بیس فٹ اور تیس تیس فٹ مزاروں کا یہ محمدی دین نہیں ہے نو نو نو یہ اجمی دین ہے اجمی یہ ہمارے ہاں کا دین ہے میرے نبی کا دین نہیں ہے یہ, یہ سعودی عرب کی حکومت یہ جو اس وقت برسر اقتدار ہیں یہ جب آئے انقلاب لائے ان کا پیر تھا محمد ابن عبد الوہاب نجدی شاہ فیصل کے والد کا پیر تھا انہوں نے جو فتوحات کی تھی اس میں شاہ فیصل خود لڑا ہے سے پہلے جنت البکی میں کبے تھے کبے وہ حضرت فاطمہ کا مزار فلاں مزار بڑے بڑے کبے پختہ قبریں اللہ نے ان کو حکومت دی انہوں نے بلڈوزر چلائے برابر کی قبریں کبے گرائے قبریں کچی کر دی ہندوستان کے علماء بڑے بھڑکے جلال میں آئے تناب آپ میں سے کئی لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں بڑا ظلم کی تباہی تو علماء ہندوستان کے پہنچے تو شاہ فیصل کے جو والد تھے انہوں نے ان کو شاہی مہمان بنایا علماء کو ہندوستان کے علماء آئے عزت و تکرین کی ہم ایک مسئلے میں گفتگو کرنے آئے ہیں کہ جی بسم اللہ لائیے اس نے اپنے علماء بھی بلا سعودیہ کے علماء انہوں نے کہا جی آپ نے بڑا ظلم کیا یہ کبے اور یہ جبے اور یہ پکی قبریں آپ نے گرا دی بڑا ظلم کیا آپ نے اس نے کہا یہ میرے علماء بیٹھے انہوں نے مجھے نبی پاک کا فرمان دکھایا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے شاگرد ابو حیاج اسدی کو کہا ابو الحج کیا میں تجھے اس کام کے لئے نہ بھیجوں جس کام کے لیے نبی پاک نے مجھے بھیجا تھا ابوالحیاج کہنے لگے امیر المومنین جس کام کے لیے رحمت کائنات نے آپ کا انتخاب کیا اس کام کے لیے آپ میرا انتخاب کر رہے ہیں زہ نصیب بھیجیے گا حضرت علی نے فرمایا جاؤ جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اسے زمین کے برابر اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ حدیث کی کتابیں برابر کر دو اور جو تصویر نظر آئے اسے توڑ دو مجھے انہوں نے حدیث دکھائی کبوں کے گرانے کی قبروں کے پکی قبریں مٹانے کی میں نے نبی پاک کے فرمان پہ عمل کیا اور میں نے گرا دیے تم بھی عالم ہو قرآن حدیث جانتے ہو پکی قبر بنانے کے لیے تم مجھے نبی پاک کا کوئی فرمان دکھاؤ میں نے پتھر کی گرائی ہیں سونے کی بنا کے دوں سارے علماء اپنا سمو لے کر کہاں سے دلیل لاتے کبے کی اور ان بڑی بڑی قبروں کی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مولانا شاف علی تھانوی کی ایک بات آپ کو سنانا چاہتا تھا جو انہوں نے اب میں لکھی مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تکشپ میں لکھتے ہیں کہ مردوں کے سننے کے عقیدے سے اگر شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو اگر مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو تو پھر مردوں کے سننے کا انکار کرنا واجب ہے انکار کرنا کیا ہے واجب بولو بولو کیا ہے واجب یعنی علماء پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں او لوگوں مرنے والے نہیں سنتے جہاں شرک پھیلنے کا خطرہ ہو مجھے بتائیے کیا اس عقیدے کے ماننے سے ہمارے ملک میں شرک پھیلنے کا خطرہ نہیں یہیں سے تو شرک داخل ہوتا ہے یہی تو شرک کا چور دروازہ ہے اگر غیر اللہ کے پجاری کو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والا غیر قبروں پر قیام رکوع سجدے کرنے والا مجاورت کرنے والا چلا کشی کرنے والا اگر اس کو پتا ہو کہ یہ قبر والا میری بات کو سون نہیں سکتا پکارے گا نظر و نیاز دے گا سجدہ کرے گا عبادت کرے گا مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کا چور دروازہ ہے اس دروازے سے شرک داخل ہوتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ خطرہ ہو اس جگہ پہ مردوں کے سننے کا انکار کرنا کیا ہے حضرت آشا نے جب یہ مینا کیا نا سما بمینا علم سننا بمینا جاننا جب میری ماں نے یہ میں کیا نا تو خدا گواہیں جتنے صحابہ تھے کسی ایک صحابی نے بھی میری ماں کے معنی سے اختلاف نہیں کیا جائیے کسی نے آگے سے نہیں کہا ماں جی یعلمون نہیں تھا یسمع تھا نہیں کہا ماں جی جی آیت آپ پڑھ رہی ہیں اس کا یہ مہنا نہیں ہے کسی ایک صحابی نے میری ماں کی اس تشریح کا انکار نہیں کیا ہماری فقہ کی جو اصول کی کتابیں ہیں ان میں پہلی کتاب ہے اصول شاشی اس کو اٹھائیے اس میں لکھا ہوا ہے صحابہ میں صحابہ کی جماعت میں جب ایک بندہ بات کرے اور باقی صحابہ چپ کر جائیں اس کو کہتے ہیں صحابہ کا اجماع سکوتی اجما کا کیا میں ہے اکٹھ اکٹھ اکٹھ اس کو کہتے ہیں صحابہ کا اجماع سکوتی یہ تباکر کے درجے کو پہنچتا ہے یہ دین میں حجت ہوتا ہے معلوم ہوا میری ماں نے ایک مانا کیا باقی صحابہ خاموش ہو گئے تو سارے صحابہ کا اجما ہو گیا اس مسئلے پر کہ مرنے والے دنیا والوں کی کلام کو سنو دوسری بات یہ ہے کہ تمام کتابوں نے لکھا کہ یہ واقعہ میرے نبی کا موئزہ ہے بشکار جو ہماری حدیث کی کتاب ہیں وہ تو اس حدیث کو لائے ہی کتاب الموزات میں یہاں انہوں نے موائزات ذکر کیا اس حدیث کو وہاں ذکر کیا صاحب مشک نے فت القدیر نے باقی حدیث جتنی فقہ کی کتابیں سب نے کہا یہ میرے نبی کا کیا ہے ہے مردوں سے کلام کرنا میرے نبی کا کیا ہے ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میرے نبی نے موجز لکڑی سے کلام نہیں کیا, کیا میرے نبی نے موجز پتھروں سے کلام نہیں کیا, کیا میرے نبی نے موجز کنکریوں سے کلام نہیں کیا کیا میرے نبی نے موج جانوروں سے کلام نہیں کیا پھر اس واقعے کو کوئی بنیاد بنا کے یہ کہتا ہے کہ دنیا کی لکڑیاں سنتی ہیں دنیا کے پتھر بولتے ہیں دنیا کے جانور بولتے ہیں ہر بندہ کہے گا یہ میرے نبی کا معائزہ ہے اور اسی لکڑی کے ساتھ بند ہے یہ میرے نبی کا معائزہ ہے انہی کنکریوں کے ساتھ خاص ہے یہ میرے نبی کا معائزہ ہے اسی پتھر کے ساتھ خاص ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ میرے نبی کا موئزہ ہے انہی مردوں کے ساتھ عام مردوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری نے اس حدیث کے جو راوی ہیں کتابا تابی ہے تابی راوی حدیث کے گالی مکا چھٹی خدا کی کسب بخاری ان کا کال لائے کالا کتادا اہیام اللہ تعالی کتادا کہتے ہیں ان مشرقین کی حسرت بڑھانے کے لئے ان مشرقین کو نادم کرنے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے اللہ نے ان کی رویں ان کے جسموں میں واپس بھیج کے ان کو زندہ کر دیا تھا وہ اس کے قائل ہیں تھوڑی دیر کے لیے روئے واپس بھیجیں ان کو زندہ کیا تاکہ نبی ان سے کیا کر لیں کلام کر لیں ان کی حسرت بڑھے ان کی ندامت بڑھے ان کی پشمانی بڑھے وہ سنے میرے نبی کی بات کو کتادا نے تو بات ہی طے کر دی کہ مردے وہ تھے ہی نہیں بلکہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے کیا کر دیا تھا زندہ کر دیا تھا یہ بخاری نے کتادا کا کال نقل کیا بدر کے میدان میں جو ستر قیدی بنائے گئے تھے ان کے بارے میں جو مشرہ ہوا تھا تو آخر یہ مشورہ طے پایا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے جن کے پاس فدیہ نہیں تھا نبی پاک نے فرمایا تم چند مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تمہارا یہی فدیہ ہو جائے گا اور تمہیں ہم کیا کر دیں گے رہا کر دیں گے فدیہ لے کر آپ نے رہا کیا تھا اس فدیے میں جو مال آنے لگا تھا ان میں آپ کے داماد العاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مشرقین کی فوج کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے زینب کے تو زینب ابھی تک ان کے نکاح میں تھی مکہ مکرمہ میں تھیں تو زینب کو جب پتا چلا کہ میرے خامد بھی گرفتار ہو گئے تو فدیہ جب منگوایا گیا تو حضرت زینب نے فدیے میں وہی ہار بھیج دیا جو ہار نبی پاک نے اور خدیجت القبرا نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ, پہ پہنایا تھا وہ ہار جب نبی پاک کے سامنے آیا آپ کو اپنی زوجہ محترمہ خدیجت القبرا یاد آئیں وہ ان کا ہار تھا بیٹی کو دیا تھا نبی پاک کی آنکھوں سے تب تب آنسو گرنے لگے اور آپ نے صحابہ سے کہا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی کا یہ ہار واپس کر دوں اور اسے نہ رکھوں یہ اس کی ماں کی نشانی ہے واپس کر دوں صحابہ نے خوش دلی سے اجازت دی اس شرط کے ساتھ کہ ابوالآس واپس جائیں گے اور زینب کو وہاں سے مدینہ منورہ بھیج دیں گے زینب کو وہ تنگ نہیں کریں گے زینب کو وہاں نہیں رکھیں گے واپس یہاں مدینے میں بھیجیں گے کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابولاس کو بھی دولت ایمان سے سرفراز کر دی. یہ بھی مسلمان ہو گئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسجد کے مینار کیوں نہیں بنواتے باہر سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی مسجد ہے اپنوں کو تو نہیں پتہ چلتا بیگانوں کو بڑا پتہ چلتا ہے آپ کی مسجد تو پورے ملک میں مشہور ہے بھائی آپ کی مسجد کا نام تو پورے ملک میں ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا میرے ذہن میں ہے اور انشاءاللہ فرنٹ پہ مینار کا کام جو ہے انشاءاللہ ضرور کروائیں گے انشاءاللہ مسجد کے اندر ٹوپیوں کا انتظام ہونا چاہیے بالکل نہیں ہونا چاہیے جناب بندہ نماز پڑھتا اور سر تو ٹوپی نہیں رکھ سکتا کون سی ٹوپیاں جو آپ سروں پہ رکھتے ہیں یہ تنکو والی جوں والیاں جن میں سے بدبو آتی ہیں اور جس کو بچے مسجد میں فٹ بال بناتے ہیں سنیے گا جس لباس کو پہن کر آپ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے وہ لباس پہن کر اللہ کا سامنا بھی نہ کیجیے تو یہ ٹوپی پہن کے آپ باہر جائیں گے تو جس نے نماز پڑھنی ہے وہ ٹوپی جیب میں رکھے نماز پڑھنی ہے رومال جو ہے وہ جیب میں رکھے یہ مسجدوں میں جو ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں یہ بالکل غلط بات ہے کوئی دن اتو بات تصویر کہو گے جی دوتیاں بھی رکھو بعض بنے نہیں سلوارا پلیت ہیں جی دوتیاں لٹکی ہونی چاہیے ہاں جی کیا ہم نے سنا ہے کہ چھ لاکھ محدث کا یہ مسئلہ کیا کہ مردے سنتے ہیں کیا یہ واقعہ ہے یا نہیں میرے بھائی چھ کروڑ کا بھی مسئلہ کونا تو قرآن کی آیت کا جواب نہیں ہو سکتا ویسے ہے یہ غلط 6 لاکھ کا مسلک ہے بکواس ہے یہ تمام ہنفی اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے والا دنیا والوں کی بات کو نہیں سنتا امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں تمام حنفی قائل ہیں تمام علماء اس کے قائل ہیں اور اللہ کا قرآن پکار پکار کے یہ بات ہو کہہ رہا ہے انشاءاللہ درس قرآن اٹھارہ بلاک میں آج ہوگا علم غیب آج ہمارا موضوع ہے اور اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے آپ پہلے بھی تشریف لاتے ہیں آج ذرا ذوق شوق سے اپنے دوستوں کو بھی کہہ کے آپ اس میں تشریف لائیں گے جی دیں جی آزان اے الہی